بیچارم دن سے بہت دور پڑا ہے بدکار سہی پد سہی پل تیرا دیوان بڑا ہے کے گار تھا مجھے را سری تھا تہ میں دعا دع ایک بار سبحان اللہ آپ نے حرم میں مکہ حرم شریف میں کہا پورا مکہ شریف کے باہر بھی میلوں میل تک حرم کی حدود ہے بس طرف تو اس طرح ایک نیکی کی نیکی ایک بار سبحان اللہ کہنے کا لاکھ سبحان اللہ ایک درود دروپ پڑا لاکھ درود شریف آپ نے پڑھ لیے اب ایک فالتو بات کر لی درو شریف کا وقت تو چلا گیا نا. جو کیونکہ ایک سانس ہمارا نکلا جو بھی سانس نکلا وہ موت کی طرف ایک قدم ہے اب یہ پیچھے ہٹنی ہوگی ہمارے سانس گنے چنے اب وہ لاکھ کو دس لاکھ کو پچاس لاکھ کو پچاس کروڑ جو بھی ہو ہے گنے چنے اور یہ رب کو پتا ہے کہ ہم نے سانس کتنے لے لے تو ہم نے جتنے سانس فالتو گزارے گزر گئے فالتو گزارے یا کام میں گزارے نیکی میں گزارے یا گنا میں گزارے یہ سب ہمارے گزر گئے یہ پلٹ کے اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری اس نکلے میں سانس کو لا نہیں سکتی تو اب وہاں جا کر دیکھ لیں آپ وہ بہت قیمتی مقام آتے ہیں کہ وہاں درست کرتا رہے نگاہ نیچی رکھے جتنا ہو سکے تو نگاہ نیچی رکھنے میں بھی یہ کہ کوئی نیت ہو غور و فکر کرے خاموشی بھی غور و فکر کی ہو کاش غفلت کی نہ ہو لیکن خیر اگر غفلت کی بھی خاموشی اختیار کی بھی ہے غور و فکر یعنی خوف خدا میں یا قبر کی یادوں میں وغیرہ میں اگر گم نہیں بھی ہے تو غفلت کی خاموشی ہے اگرچہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ فالتو بولنے سے یا گناؤ بری گفتگو سے تو یعنی متر تو بولتے بولتے اگر گناؤں میں بندہ پڑ جاتا ہے اور اچھا بولنا یہ خاموشی سے بہتر ہے نیکی کی دعوت دے رہا ہے سنت بتا رہا آپ استحوں وہ دیکھیں گے کہ کوئی کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو جہاں آپ نے دیکھا اپنا وزن کہ یہاں کوئی فساد نہیں ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیکی ہے آپ اس کو نماز کا مسئلہ سمجھاتے نماز غلط پڑھ رہا ہے کوئی اتنی غلطیاں کرتے ہیں اتنی غلطیاں کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آپ اس لیے آپ جو دیکھ رہے نا کہ میں کسی کی اصلاح کروں تو انشاءاللہ یہ فضل نظری میں نہیں آئے گا لیکن پھر کسی کا ایپ ڈھونڈنا نہیں چاہیے اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کی احسن انداز میں کوشش کی جائے ڈانٹ کرخت نے جی میں تیزی کے ساتھ کہ جیسے ہے دیکھنے میں داڑھی بھی ہے امامہ بھی ہے اور غلطی ایسی کر رہا ہے کہ بس تو آپ کو غصہ آ جائے گا یار تم تو ایسا تم نے چہرہ بنایا ہو اتنا سا مسئلہ بتا دیا تو پھر آپ نے اچلا کرنا تو آپ دل توڑو گے یہ تو گناہ ہوگا اگر اس کو ایزا آپ نے پہنچا دی تو نرمی سے چاہے وہ سو سال کا بوڑھا ہے چاہے ایک دن کا بچہ ہے اپنا کام نرمی سے پیار سے نیکی کی دعوت دے رہا ہے عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے منوانا بھی ہمارا کام نہیں ہے ہدایت اللہ دے گا ہم سوچا دیں تو یہ سارے اگر یہ کوشش کریں نا تو انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت بہت عام ہوگی پھر اس طرح آپ اپنے ہفتہ وار سنت وبر اجتماع کی دعوت دے سکتے ہیں یا کچھ نہیں کچھ نہیں دو آپ مدنی چینل کی دعوت دینا جو نہیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بہت مشہور ہو گیا ہے اور مدنی چینل میں لوگوں کو قربانی خاص دینی نہیں پڑتی ہے اجتماع میں آنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے ٹائم کا مسئلہ یہ وہ اگر آپ یہی باؤنڈ کر دیں نا کہ آپ کے گھر میں مدنی چینل چلیں تو دنیا کے کئی ممالک میں اللہ کی رحمت سے موجود ہے مدانی چینل مدنی چینل سنتوں کی گئے بہار